وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والكراما يا رب بس ما اماتش الارض اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم اور بنا تو قبل منا ان نہ کان تصمیر علیمۃ نہ ان نہ کانتا طوا بروحین یا اللہ ہماری ساری محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ اس تقمین قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ جو پڑھا گیا اس پہ جو خطائیں ہو گئی کوتاہی ہو گئی اللہ معاف فرما دے اللہ بیان میں جہاں غلطی ہو گئی اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اللہ ہم سب کی مفرت فرما اللہ ہمارے ماں باپ کی مفرت فرما دا. ہماری بیوی ہماری اولاد کی مغفرت فرما. ہمارے بھائیوں ہماری بہنوں کی مغفرت فرماتے ہے اللہ ہمارے گھر والوں کی مفرت فرما اللہ ہمارے رشتہ داروں کی مففرت فرمات اللہ ہمارے اساتذہ کی مفرت فرمات اللہ ہمارے اساتذہ کی مففرت فرمات اللہ تمام مسلمانوں کی مفرت فرماتے ہیں. اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں. اللہ ہم تمام گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. اللہ. اللہ اللہ اپنے فضل سے معاف کرتے اللّہ اللہ کافن حب الفاف اللہ کافن تو حب الفاف اللہ ہمارے تمامر حمین کی مففرت فرما اللہ ہمارے ماں باپ میں سے ہمارے گھروں میں سے ہمارے ساتھیوں میں سے اللہ جو لوگ ایمان کی حالت پہ چلے گئے اللہ سب کی مففرت فرما اللہ جو لوگ بیمار ہیں اللہ چھوٹے بڑے سب کو ایمان کے ساتھ مکمل صحت یابی عطا فرما اللہ ہماری جو مشکلات فضل سے دور کرتے ہیں اللہ آسانی آتا فرما آفیت عطا فرما اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت وغلبہ آتا فرما اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی بہنیں فلسطین میں کشمیر میں اللہ جہاں کہیں مضدوم ہے اللہ ان کی مدد فرما اللہ اپنے پورے کے پورے دین پر عمل کی توفیق ہے اپنے دین کی دعوت کے کام کے لیے قبول فرما اپنے دین کی سربلندی کی جد و جہد کے لیے قبول فرما اللہ اپنے راہ میں جان و مال سے جہاد کی توفیق عطا فرما اللہ اپنے راہ میں شہادت کا رتبہ اللہ اپنی راہ شہادت کا رتبہ عطا اے اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہمارے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا اللہ اپنے ہی محتاج بنا اللہ محتاج کی محتاجی سے محفوظ فرما اللہ رزق حلال طیب بتا فرما حرام کی ہر شکل سے بچا اے اللہ اپنا محتاج بنا اللہ محتاجوں کی محتاجی سے بچا اے اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما اے اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھ اے اللہ ہمیں ایمان پر خاتم نصیب فرما اے اللہ یہ مبارک سات اللہ ہمارا یہ ہاتھ اٹھانا اپنی اللہ میں قبول فرما اللہ ہمیں تو مانگنا نہیں آتا اور ہم کون کے تجھے بتا سکیں کہ اللہ ہمیں یہ چاہیے اللہ تو اپنی شانی کریم کی مطابق اپنی مشیت کے مطابق کل خیر ہمیں عطا فرما اور ہر شر سے ہمیں محفوظ فرما اللہ موت کی سختی سے بچا اللہ قبر کے عذاب سے بچا اللہ قیامت کی ذلت سے بچا اللہ قیامت کی سزا سے بچا اللہ ہم سب کے حساب کو صاف فرما اللہ ان کی رسوائی سے بچا ان کے عذاب سے بچا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 اللہ نبی کریم وسلم اجمعین آمین براہمتی